أعوذ بالله من الشيطان الغجيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فَرَانَ أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا مِمَّا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي, ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذِينَهُ بياتناَا يؤمنِنون الذيينَ يتَّبعونَ الرسُول النَّبِيَأُّ الذي يَجدونَهُ مَكتُوبَ الذي يَجدونَهُ مَكتُوب عندَهُم فيِي التوْورَاتِ والِنجيل يَعمرُُهُم بالالمَعْرُوفِ وَنهَاهُم عن المُكَرُ وَيحِلُّ لَهُ الطباتَاتِ وَيُحَرِّمُ عليهلَيْهِم الْخَبائِث ضرو تبی رفل والا کہتا اور جب خاموش ہوا یعنی ٹھہرا اموس الغَََََََََََََََََََََ موص علام کا غصہ یعنی ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا اخذ الالواح تو انہوں نے پکڑی تختیاں جو پھینکی تھی وفینسقاتی اور اس میں جو لکھا گیا تھا وہ کیا تھا ہُدم ورحمہ رحمہ ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے ہم رب بہم جو اپنے رب سے یابون ڈرنے والے ہیں بختار امو اور چنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم اپنے قوم میں سے سبعین رج اللہ ستر شخص ستّر آدمی ریمی قاتینہ ہمارے ان کے ہمارے مقربت کے لیے فلم اخذتهم اخدہ تو جب ان کو آ پکڑا ایک زلزلے جھٹکے نے قال ربی لو شئت اہلگتا ہوں من قبل و عی آئی قالا کہ مسئلہ ربی احم رب لو اطا اگر چاہتا تو لہ لگتا ہوں تو ان کو ہلاک کر دیتا من قبل سے پہلے ہی و عی اور مجھ کو بھی اتولی کنا کیا تو حال کرتا ہے ہم کو بیما فعلصفہ بیما بما, فعل بما اس وجہ سے فعال جو کیا ہو الصفہ او بے لوگوں نے مننا ہم میں سے ان ہی اللہ فتنا تک یہ تو صرف تیری آزمائش ہے تو دل و بحا منتشا جسے جس تو گمراہ کرتا ہے جسے جس چاہتا ہے و تحدی منتشا اور ہدایت دیتا ہے جسے جس چاہتا ہے انتا ولی یونا تو ہی ہمارا کارساد ہے ہمارا دوست ہے فخ لنا اللہ ناپس ہم کو اور ہمنا اور ہم پر رحم فرما وانت خیر الغافرین اور تو ہی ہے جو سب سے بہتر غافرین بخشش کرنے والا مفرت کرنے والا ہے وقت و اور لکھ دے ہمارے لیے فی ہادی دنیا حسن اس دنیا میں اچھائی بہتری اور فل آخرتی اور آخرت میں بھی ان نہ خدنا الیک بیشک ہم تیری طرف خدنا الیک ہمیں تیری طرف یعنی ہدایت پا چکے ہیں تیری طرف چل چکے ہیں قال کہنے آداب ہی میرا آداب اسی وہ بھی میں او وہ پہنچاتا ہوں یا پہنچاؤں گا میں جس کو چاہوں گا اور رحمت اور میری رحمت وس یادک اللہ وسیع ہے ہر چیز سے پھنسا اکتبو ہا. پسو میں اس رحمت کو ایک دوں گا اللہ ان لوگوں کے لیے یہ تقن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں بھائی اتون زکا اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ ددینہ ہم بھی آیاتینہ امینون اور وہ لوگ جو ہماری ایتوں پر ایمان لاتے ہیں اللدین وہ لوگ یہ طب عن رسول النبی العمی یہ جو اتباع کرتے ہیں اور رسول اس رسول کی نبی جو نبی ہے العمی ان پڑھ الدی یدون اللدی وہ نبی وہ رسول یدون اہ جس کو پاتے ہیں مکتوبن عندم لکھا ہوا اپنے پاس طورات و انجیل طورات و انجیل میں یا امورحم بالمعروف انہیں حکم دیتا ہے نیکی کا انحا ہوں کر اور روکتا ان کو برائی سے ویلحمۃ بات اور حلال کرتا ان کے لیے پاکیزہ چیزیں عالم الخبا عص اور حرام کرتا ہے ان کے اوپر جو نا گندی اور گھٹیا چیزیں ہیں راہم اور اتارتا ہے ان سے ان کے بوج بل اغلال اللطی کا نتارحم اور وہ زنجیرے جس میں وہ جھگڑے تھے ہوئے تھے, یعنی ہوئے تھے جو ازرو اور اس کی تائید کی اس کی مدد کی ورنہ یعنی ازروح ہو اس کی عزت کی اس کو اس کا ساتھ دیا و اس کی مدد کی وہ تب ان نور اللہ اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا الا اکاہم المفلحون یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے کامیابی پانے والے ہیں آیت نمبر چون سے لے کر ایک سو ستاون تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرما تعلیٰ تعالیٰ ولم سکت عمو سر غلب اور جب ٹھنڈا ہوا سکت اکمل ویسے خاموش ہونا ہے لیکن اس مراد یہاں پر ٹھنڈا ہونا ختم ہونا جب موسیٰ اسلام سے ٹھنڈا ہوا ان کا الغضب غصہ ان کا اور غصہ کس چیز پر تھا قوم کا شرک کرنا ان کا بشرے کی پوجا کرنا اس پر ان کا جو غصہ تھا اس کا جو غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا آخ الواحا تو انہوں نے تختیاں پکڑی وہ تختیاں جو پھینکی تھی اس کی وجہ سے اور جس میں لانے ان کو تورات لکھ کر دی تھی وہ فینسختی ہے اور اس میں جو کچھ لکھا گیا تھا یعنی اس میں جو کچھ نسخیان صاحب کو اس چیز کو لکھنا اور اس میں جو لکھا گیا تھا کیا ہے خودم و رحمہ وہ رحمت اور ہدایت تھی اس میں جو کچھ لکھا گیا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی کہ جس طرح کہ اللہ تعالی کی ہر کتاب لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہوتی ہے کہ اس کو پڑھنے والے اس پر عمل کرنے والوں کے لیے وہ کتابیں ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہوتی ہیں اسی طرح تورات بھی الحماتہ وفین اسقاطیہ اس میں جو لکھا گیا تھا اس میں جو بیان ہوا تھا وہ کیا تھا ہدم و رحمہ اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ تھا ری لدین ربیم یا ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ڈرنے والے ہیں یعنی ہدایت تو ہوتی ہے لیکن اس ہدایت کو پاتے وہی ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہو اور اللہ سے ملاقات کا یقین ہو قیامت پر ایمان و یقین ہو تو اس میں ہدایت اور رحمت ہی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے یعنی ایمان و تقوا پر چلنے والے ہیں مختار امو سا قوم صبح عینج قاتینہ علامہ کہ چن موسٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے ستر وہ شخص ستر شخص چنے لمی ہمارے مقرر وقت کے لیے اور مقرر وقت کون سا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اس مقررہ وقت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ستر لوگوں کو چنا اور کیوں چنا کس مقصد کے لیے اس میں علماء ماتم فسین کہتے ہیں کہ جو انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے تو طائب ہونے کے لیے انہوں نے سترہ آدمی اپنے قوم کے جو بڑے گزیدہ شخص سے بڑے یعنی کہ جو عبادت دین میں سب سے پہلے تھے آگے تھے ایسے لوگوں کو ستر لوگوں کو ان کو چنا اختیار کیا لمقات ہمارے جو مقرر وقت تھے ہم سے ان کے ہم کلام ہونے کا اقاضہ تو ہمرج بس ان کو آ پکڑا ایک زلز جھٹکے نے تو کس وجہ سے اس کے اللہ نے یہاں پر وجہ بیان نہیں کی وجہ وہ وجہ ہم پہلے تھوڑے بکرا میں پڑھ چکے ہیں کہ جب موسا علیہ السلام قوم کے ستر لوگوں کو لے کر جاتے ہیں کو طور کی طرف اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اس میں بات تفسیروں میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے موسا ہم کلام ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایک بادل سا بھیجتا کہ جس بادل میں موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ دوسروں سے چھپ جاتے غائب ہو جاتے تو اور اللہ تعالیٰ موسا علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تو موسا اسلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے بات چیت کی اور بنی سعل کے ستر لوگ بھی سن رہے ہیں بات چیت تو لیکن چونکہ وہ موسیٰ اسلام بھی بادلوں کے اندر ہیں اور اس انداز سے تو آواز ان کو آ رہی ہے تو انہوں نے کیا کہا کال لنکا حت اللہ جہ رہا کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے واقعات کہ جو تو کہتا ہے واقعی میں تو اللہ سے کلام کر رہا ہے اللہ سے بات کر رہا ہے ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے حرا یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں اپنے سامنے دیکھیں اب تم سے کون کلام کر رہے اللہ تعالیٰ ہے ایک اور ہے ہمیں کیا پتا تو اپنی اس جہال کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھیں گے تو ان کے اس مطالبے پر کیا ہوا ف آخر تحم و رجفا ان کو ایک زلزلہ جھٹکا پڑا اللہ کی طرف سے ان کے اوپر اور مصیبت ان پر آداب نادل ہوا اس غلط مطالبے کا جس سے معلوم کیا ہوا کہ بعض اوقات انسان کے غلط مطالبے بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے مختلف طرح کے عذابوں سے پکڑ سے دوچار کر سکتے ہیں انسان کا غلط مطالبہ جو ہے پہلی بات تو قبول نہیں ہوتا اللہ کے ربیع صلی اللہ صاحب نے یہ سمجھایا کہ کہ تم میں سے کسی کے دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جب تک دو چیزیں نہ ہوں وہ کیا ہے نہ دعا میں کوئی زیادتی نہ ہو اور کوئی اس میں قطع رحمی کا یا اس طرح کا چیز معاملہ نہ ہو قطع رحم سے مراد یعنی اس میں کسی پر ظلم زیادتی کی بات نہ ہو تو, تو یہاں پر بھی ان کا یعنی مطالبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا یہ غلط چیز تھی غلط مطالبہ تھا جس وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ یہ آفت اور مصیبت پڑی اور ان کو پر عذاب پڑا تو یہ جھٹکا زلزلہ صرف نہ تھا بلکہ یعنی کہ دوسری دوسرے الفاظ میںقہ ان کو ایک کڑک نے آ پکڑا یعنی جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے جس طرح بادل جا چمکتے ہیں تو اس کو ایک کڑک نے آپ پکڑا اور اس کے پکڑنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ ستر کے ستر پورے کے پورے سبھی ہلاک ہو گئے ختم ہو گئے تو فلم تعالیٰ تعلیم فلم آخر جب ان کو آ پکڑا ایک یعنی جھٹکے زلدے نے ایک یعنی کہ اس کڑک نے قال عرب اور اسی لیے رجفہ کا لفظ یہاں پر ہم بار بار پڑھ رہے ہیں اگرچہ رجفہ کا لفظ کسی چیز کا ہلنا زلزلہ جھٹکا آنا لیکن باد علماء کہتے ہیں کہ رجفہ جو ہے یہاں پر اس سے مراد جو ہے کوئی بھی آفت اور مصیبت کیونکہ یہاں پر دوسری واضح بیان کرتی ہیں کہ ان کو یہاں پر زلزلہ نہیں آیا ان کے اوپر بلکہ کیا ہوا آسمانی بجلی سائقہ جو ہے ان کے اوپر گری تو اور یہ زلزلہ نہیں ہے اب آگے اس کے ساتھ کوئی زلزہ جھٹکا پیدا ہوتا ہے تو اسی رجفہ کا رفت جو ہے کسی عام مصیبت آفت پر جو کسی انسان پر پڑتی ہو قعلرب بھی لوشیتا اہلگتا ہوں قبل ویائے <وَإِيَّا> جب ان کے اوپر, اوپر یہ آفت پڑی یہ سائقہ ان کے اوپر بجلی پڑی تو السلام اور وہ قوم ہلاک ہوگی تو اس کے بعد علیہ السلام آتے ہیں قالع بھی کہا انہوں نے مساء الصحم نے لوشیتا اہلگتا ہوں قبل ویائے <وَإِيَّا> اگر تو چاہتا تو ان کو بھی اور مجھ کو بھی اس سے پہلے ہلاک کر دیتا یعنی کیا مطلب تو چاہتا یعنی اگر تو نے ان کو ابھی ہلاک کرنا تھا تو ان کو پہلے سے کر دیتا <تصفح> ان تو اتحلی کنہ بافا علیہ صفحہ کیا تو ہمیں ہم, ہم, ہم کو ہلاک کرتا ہے اس وجہ سے جو ہمارے بے وقوفوں نے کچھ کیا ہے تو اب علیہ السلام کا یہ موقف ان کے لیے بہت بڑا ایک مشکل تھا کہ قوم کے ستر وہ لوگ جب برگزیرہ سمجھے جاتے ہیں اور چنے ہوئے لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے اب السلام کس یعنی کہ منہ کے ساتھ یہ کس انداز سے قوم کے ساتھ واپس جائیں گے اور قوم کو معلوم ہے قوم کے بارے میں پہلے ہی وہ کس قدر متأثر اور اناد رکھنے والی قوم ہے اور طرح طرح کی باتوں پر چے کرنا اور طرح طرح کی باتوں پر جو تانے دینا وہ پہلے ان کا کام ہے تو امو صحم کو فکر اس بات کی لاحق ہوئی کہ اگر ستر کی قوم کے یعنی اچھے لوگ جو تھے وہ ختم ہو گئے مر گئے تو قوم کو کیا جواب دیں گے تو اس پر, پر پریشان ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں قال رب بین وشیتا اہلک من قبل وی آئے کہا ہے رب میرے اگر تو چاہتا تو ان کو مجھ کو پہلے سے اعلیٰ کر دیتا فعل ومننا اتو ہلی کو نامافا علصفہ امنہ کیا تو ہم کو حلٰ کرتا ہے اس وجہ سے جو ہم میں ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کیا ہے یعنی چند بیوقوفوں کا مطالبہ غلط مطالبہ ان کا کہ اس وجہ سے تو ہمیں حلا کرتا ہے اور اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ بعض اوقات کچھ بے وقوفوں کی غلطیاں کچھ لوگوں کے گناہ ان گناہوں کا وبال پوری امت پر اور سبھی لوگوں پر پڑ سکتا ہے تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام اسی چیز کو سماتے ہیں کہ جو بعد بے وقوفوں کی غلطی بعد وقوفوں کی غلط مطالبے اس وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے انہی اللہ فتنا تک نہیں ہے مگر یہ تیری طرف سے آزمائش یعنی جو کچھ ہوا ہے ایک تیری طرف سے ایک آزمائش کی شکل ہے تو دل و بحا کہ جس سے تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے وہ تہذیب منتشا اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے کیا مقصد ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائشیں آتی ہیں جو بھی آفتیں آتی ہیں اس میں دو اہم مقصد ہوتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو اس آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں اس آفت آنے والی پر جو ہے وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو چھوڑتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے گمراہ ہوتے ہیں تو دل لبیحہ منتشا کہ تو جس کو چاہتا ہے اس طرح کے آدمائشوں سے گمراہ کرتا ہے ان کو بہکاتا ہے اور بہکانے کا مانا کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کے لیے اس یعنی کہ جب اس آدمیش وہ ناکام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے رستے بند کر دیتا ہے اور ہدایت کی توفیق اس کو حاصل نہیں ہوتی پتہ دی منتشا اور جس کو تو چاہتا ہے اس طرح کے آدمیشوں سے ہدایت دیتا ہے وہ آدمائش میں پورے اترتے ہیں صبر سے کام لیتے ہیں لاکھ حکم پر چلتے ہیں جس کے نتیجے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے ان کو ہدایت پر چلنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے تو یہ ان کے ہدایت تو انہوں نے ان ہی ہے اللہ فتن تو یہ تو تلی صرف تلی طرف, تلی طرف سے ازمائش ہے تو دل لبی ہے جسے تو چاہتا ہے چاہتا ہے ایسے ہدایت گمراہ کرتا ہے و تحدی منتشا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ان طری یونا تو ہی کار ہمارا کارساد ہمارا دوست ہے دنیا آخرت میں فغ فرنا و حمن و غافرین پغف اللہ پاس ہماری بخشش کر دیورحمنہ اور ہم پر رحم کر وہ خیر الغافرین او تو ہی ہے جو سب سے بہتر بخشش کرنے والا ہے تو یہاں پر مسٰ علیہ السلام کا یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ اس چیز کا بیان کرنا کہ تو ہی ہمارا کارساد ہے تو ہی ہماری بگڑی سنوارنے والا ہے اس انداز سے اور اپنے گناہوں کے بخشش کی مغفرت کی اس طرح اس چیز کی طلب کرنا کہ سارا کچھ کس لیے ہے کہ تاکہ جو کچھ ہوا ہے اس کا اضالہ ہو اس کے تلافی ہو اور یہی ایک مسلمان کا انداز ہونا چاہیے کہ جب غلطی گناہ ہو جائے تو نہ کہ شیطان کی طرح اس کے اوپر اکڑ اکڑنے کے اور مصر ہونے کے بلکہ جو سچا مومن ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے جیسا کہ اللہ تعالمایا ہے اپنے مومن بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ وئی رافیہ الوفاح شطن الغ الم الفصم ذکر اللہ فسط کہ جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے کوئی برائی بے حیائی ہوتی ہے اپنی جانوں پر قدرم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فرس وغفل اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں تو یہ ہے جو سچے مومنوں کی دری ہے کہ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے گناہ ہو جانا ایک یعنی کہ انسان کے اس کے مداج میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ چیز رکھی ہے آزمائش کے لیے لیکن اصل جو گناہ ہے اصل جو بڑا جرم ہے وہ کیا ہے اس گناہ پر ڈٹ جانا اس پر مصر ہو جانا اس گناہ کا اعتراف نہ ہونا اس سے توبت نہ ہونا اصل جرم یہ ہے تو گناہ ہونا بڑی بات نہیں ہے بلکہ گناہ کے اوپر مصر ہونا اصل جرم یہ ہے تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے یعنی جو موقف اختیار کیا جو انداز اختیار کیا وہ کیا تھا وہ یہی تھا مت مسلمہ کو باقی لوگوں کو درست سبق دینے کے لیے کہ اس طرح کی غلطی گناہ ہو جانے کے اوپر اس کے بعد ایک مسلمان مومن کو کیا کرنا چاہیے تو موسیٰ علیہ اسلام نے کہ ان طوری کہ تو ہی ہمارا کارساز ہے کہ ہماری بگڑی سنوارنے والا ہمارے معاملوں کو سدھارنے سے چلانے والا تو ہی ہے فخر فرنا نہ اور ہماری بخشش کر دے اور ہم پر رحم فرما اور ان تخیر اور تو ہی ہے سب سے بہتر بخشنے والا بخشنے والوں میں سب سے بہتر اس کا مانا کہ بخشش اور بھی کرنے والے ہیں کوئی خیر الغافرین جمع ہے غافر کی غافر کے معنی بخشنے والا تو اس کے معنی کہ اللہ کے سوا اور بھی کو بخشنے والے ہیں تو اس کا جواب کیا ہے کہ جہاں تک تو گناہوں کا تعلق ہے کہ جو گناہ خصوصاً دین کے حوالے سے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات کے حوالے سے ہیں اللہ کے حقوق کے حوالے سے اس کی یہ بخش تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے لیکن بعض اوقات کسی بندے کا حق ہوتا ہے کسی بندے کے اوپر ظلم زیادتی کی کسی نے اس کا مال ہڑپ کیا کچھ بھی اس طرح کا اس کے اوپر زیادتی کی تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے ساتھ ساتھ بندے کی طرف سے بھی معافی اور درگزر کرنا ضروری ہے جب تک بندہ درگزر نہیں کرتا معافی نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی معافی ہونا مشکل ہوتی ہے ہاں اگرچہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اگر کوئی بندہ ان کے واقعی ہی اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی ہو اللہ کا بہت قرب حاصل کر چکا ہو اور سچے دل سے اللہ سے توادائب ہو جائے تو اگرچہ اس کے اس حالت میں بندے کا حق ادا نہ بھی کر سکے کسی وجہ سے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے اپنی طرف سے اس کا حق ادا کر دیتا ہے تو یہ مانو ان تخیر الغافر تو بات کر رہے تھے غافرین جمع غافر کی بخشنے والا تو بخش سے مراد یعنی اصل تو بخشش اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے لیکن بعض اوقات کسی بندے کا حق کسی کو اس کو معاف کر دینا اس کو چھوڑ دینا تو یہ بھی اسی بخشش مفرت کی میں آتی ہے اس لیے غلط رماتا ہے معن تخیر وغفرین کے تو ہی سب سے بہتر بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وقت ابلنا فی ہاد ہد دنیا اب دعا کی ہے تو ساتھ دنیا آخرتی کی بھلائیاں بھی طلب کر رہے ہیں وقت ابلنا اور لکھ دے ہمارے لیے اور لکھنے کا معنی یعنی مقدر کر دے لکھنے مانی مقدر کر دے ہمارے لیے فی ہاد ہد دنیا ہسنا اس دنیا میں اچھائی اور بھلائی اور فی آخرتی اور آخرت میں بھی ہم سور بکرا کے دوسرے بارے میں پڑھ چکے ہیں ربنا آتنا فل دنیا حسنا و فن آخرت حسن وقین آداب کہ اس دعا کا معنی کیا ہے کیا چیز حسنا کیا چیز ہے کہ جو اللّہ تعالیٰ جو اللہ تعالی سے ہم مانگتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی تو حسنا کیا ہے حسنا میں سب سے پہلے اللہ کی اللہ کی نیکی اور عبادت نیکی کے پر چلنے کی توفیق صحیح اور سچا عقیدہ اور ایمان اور توحید سب سے بڑی حسنا جو ہے وہ یہ ہے ہم بعض اوقات صرف اچھائی بھلائی کا جب بات ہوتی ہے تو صرف ہمارے سامنے دنیا کی مادی چیزوں ہی ظاہر ہوتی ہیں جب نعمت کی بات آتی ہے تو صرف مادی طرح کی نعمتیں ہی یاد آتی ہیں جو زندگی انسان کے کھانے پینے اس کے رہنے سہنے اس کے زندگی کے لوازمات سے متعلقہ ہوں لیکن اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اصل اللہ کی نعمت کیا ہے وہ دین و ایمان ہے توحید و اور ایمان ہے جو اصل اللہ کی نعمت ہے تو اس یہ ہسنا کا لفظ اصل جو ہے اگرچہ یعنی کہ صرف دنیا کی ظاہری نعمتیں نہیں ہیں بلکہ اصل جو نعمتیں جو ایمان و ہدایت کی نعمت ہے اور ہم کہیں گے کہ شامل ہے ہسنا کا لفظ ہر چیز کو چاہے وہ دنیا کی بھلائیاں خیرات ہوں یا آخرت کے حوالے سے دین کے حوالے سے ہوں تو ہماری دنیا دنیا میں بھی ہماری خیر و بلحیح لکھتے وفی الخرہ اور آخرت میں بھی ان نا ہد نا الیخ ہم تیری طرف ہدایت پا گئے ہد تیری طرف چل پڑے تیرے رستے پر چل پڑے اور اسی سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہودیوں کو یہودیوں کو یہودی کا نام کیوں دیا گیا اس ہدنا کے لفظ سے ان نہ ہد نہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہودیوں کو اس لیے یہودی کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تیری طرف یعنی کہ چلتے ہیں تیری طرح ہدایت پاتے ہیں اس کے لفظ ان کو یہودی کہا گیا اور بعد کہتے ہیں کہ نہیں اصل جو ہے وہ کیا ہے کہ یقوب علیہ السلام کے بڑے بٹے بیٹے کا نام تھا یہودا تو اسی بیٹے کی نسبت سے پوری قوم کو یہودی کا نام دیا گیا ان نہود بے شک ہم تیری طرف جو ہے وہ جو چل پڑے ہیں تیری طرف تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے کالا آزادی اسیب بھی مناشا تو اللہ تعالی نے جواب دیا فرمایا آداب اسی بو مناشا کہ میرا عذاب جو ہے میں جس کو چاہوں گا اپنے بندوں میں سے اس کو پہنچاؤں گا عذاب مرحمتی وس یاتک اللہ شہی اور میری رحمت وسیع ہے ہر چیز سے دونوں کی کیا مناسبت ہے عذاب کی اور رحمت کی کہ اللہ تعالیٰ کا الفاتا ہے کہ میرا عذاب میں جس کو چاہوں دوں لیکن اصل اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے اصل رحمت ہے یعنی اصل عذاب نہیں ہے اصل یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو پکڑ کرے اللہ بندوں کو عذاب دیتا پھرے بلکہ اصل جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کی بخشش مغفرت ہے اللہ کے انعام ہے اللہ کا فضل ہے اصل یہ چیز ہے لیکن بعض اوقات بندہ جب ساری حدیں پار کر جاتا ہے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر آزاد آتا ہے اور اس آئے سے معلوم ہوا کہ بندوں کے ساتھ معاملے میں اصل اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ رحمت کی بنیاد پر ہے مغفرت کی بنیاد پر ہے لوگوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کی بنیاد پر ہے لیکن لوگ ہیں کہ جب وہ اپنے اوپر جو ظلم کر کے اور اللہ کی حدوں کو توڑ کر جو ہے اپنے اوپر جو ہے اللہ کی رحمتوں کو دروازے بند کر دیتے ہیں اور اللہ کے غضب کا موجب بن جاتے ہیں یعنی اگر ہم دنیاوی طور پر مثال دیں تو اصل ماں جو ہے بچے کے لیے کیا ہے بچے کے لیے شفقت کرنے والی اس کی دیکھ بھال کرنے والی اس پر مہربان ہے لیکن بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ماں بھی بچے کو مار پیٹ کرتی ہے سزا دیتی ہے حالانکہ ماں وہ بچے سے بڑی محبت ہے معمولی بھی ادھر ادھر ہو جائے اس کو اس کو برداشت نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی اگر ماں بچے کو مار پیٹ کر رہی ہے اس کو کوئی سزا دے رہی ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ بچہ جو ہے اب اس حد تک پہنچ چکا کہ ماں کا جو رحم ہے ماں کی جو شفقت ہے بچے کی یعنی کہ اس کی جو شرارت ہے یا اس کی نافرمانی ہے اس کا جو انداز ہے ان کے اوپر غالب آ گیا تو یہاں پر بھی کافر کا بے ایمان کا بے دین کا اللہ کے دین سے باغی کا معاملہ جب اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بخشے مقفرتے جو ہیں اللہ کے فضل جو انعام ہیں ان سبھی کو بھلا کر اس کے یعنی کہ اس کے خلاف چل پڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ایسے لوگوں کے اوپر نادر ہوتا ہے تو اسی ماں تعلّہ تعالیٰ کال آدابی اسی بھى منشاہ کہ میرا عذاب ہے میں جس کو چاہوں دوں اور جس کا چاہوں دوں کے مانا بھی ہم كو كیا مانا دیتا ہے لفظ کہ لفظ معنی دیتا ہے سبھی اختیارات اللہ ہی کے ہیں سبھی اختیارات اللہ ہی کے ہیں وہ جس کو پکڑنا چاہے کوئی اس کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا اور رحمتی وسیعت کل شیح اور میری رحمت جو وسیع ہے ہر چیز سے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اس کے بارے میں صحیح احادیث میں اللہ کے ربی سماتے ہیں ان الحمد رحم کہ اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں ان دہو تساتو ان میں سے سو میں سے اللہ نے اپنے پاس ننانوے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی سو رحمت رحمت کو پیدا کیا اور رحمت کے سو حصے کیے اور ان میں سے ننانوے حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا میں میں مخلوقات میں تقسیم کیا کہ جس ایک رحمت کے نتیجے کو کیا دیکھتے ہیں ہم کہ حتیٰ کہ جانور بھی اپنے بچے سے پاؤں اٹھاتا ہے اسے پاؤں کو دور کرتا ہے کہ اس کو کہیں تکلیف نہ ہو یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے ساری مخلوقات میں تقسیم کی ہے اور باقی 99 رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے لیکن اس وسیع رحمت کے باوجود بھی اگر کوئی جہنم کو جا رہا ہو تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کس قدر مراحی بدبختی کے انتہا کو پہنچا ہوا ہے معطب و رحمتی وسیات کلرشی اور میری رحمت ہے جو وسیع ہے ہر چیز سے فسا اکتبو لدینۂ تقن اتون زکات و اللدین پس میں وہ رحمت لکھ دوں گا کن کے لیے ان لوگوں کے لیے جو متقی پرہدگار ہے لدین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں متقی ہیں وہ اتو نزکا اور زکوۃ دیتے ہیں وہ اللہدینبِ آیاتِ نمون اور وہ جو ہماری ایتو پریمان لاتے ہیں اللہدین طبع رسول نبی اگلی حد تک اس کی ان کی صفات چلتی ہیں کن کی صفات ہیں ان لوگوں کی صفات جو اللہ کی رحمت کو پانے کے مستحق ہیں فساد اس رحمت کو لکھوں گا لکھوں کہ منی مقدر کروں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو تقورن ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے تقویٰ ہے پیتون ذکا اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ ہم بھی اللہدین بھی آیاتِن اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمتوں کو پانے کے حقدار ہیں اس کے مستحق ہیں اللہدین طبی رسول النبی اللہ تعالیٰ مزید رحمتوں کے پانوں کے پانے کے جو حقدار ہیں ان کی صفت بیان کرتے فرماتا ہے ان کی صفات میں سے کیا ہے اللہ وہ لوگ یت الرسول نبی اور امی جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں کہ جو رسول نبی ہے ان پڑھ ان پڑھ نبی ہے اور نبی امی نبی اور امی ہونا یعنی ان پڑھ نبی ہونا یہ بھی رسول اللہ علیہ صلام کے خصائص میں سے ہے اور آپ کی فضیلت میں سے ہے نہ کہ آپ کے لیے اس میں کوئی توہین ہے اگرچہ ظاہراً اس لفظ سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ آپ وسلم کو ان پڑھ کہنا کیا ہے توہین کا لفظ ہے امی کہنا امی کا لفظ جو عربی ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ان پڑھ ہے تو آپ کو امی کہنا ان پڑھ کہنا ایک توہین ہے اگر ہم کسی ایک دوسرے عام انسان کو کہے کہ تو ان پڑھ آدمی ہے تو جی کچھ بیو. تو کیا ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان پڑھ ہونا آپ کے اندر کو ایب نہیں بلکہ آپ کے کمال کی اور آپ کی شان و عدمت کی دلیل ہے وہ کس لحاظ سے اس لیے کہ آپ ان پڑھ ہونے کے باوجود آپ نے لوگوں کو وہ کچھ دیا جو دنیا کے بڑے بڑے سکار اور عالم نہ دے سکے بڑے لکھے نہ دے سکے ایک تو یہ چیز دوسری آپ سرسم کا لوگوں کو اس طرح کی معلومات دینا اس طرح کا علم سکھانا بتانا کہ جو آپ کے زمانے میں اور نہ آپ سے پہلے کبھی اس طرح کا ہوا اس انداز سے جو کس بات کی دریا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور جو کچھ آپ کو مل رہا ہے اللہ کی طرف سے وہی کے ذریعے مل رہا ہے اس لیے آپ صرف ان پڑھ ہونا جو ہے حقیقت میں قرآن قرآنِ کریم اور احادیث میں جو بیان ہوا ہے آپ کی شان و منزلت اور عظمت کے لیے بیان ہوا ہے کہ جس میں اللہ آپ کس صداقت پیش کر رہا ہے کہ آپ کس کر سچے ہیں کہ آپ نے وہ کچھ لوگوں کو سنایا بتایا کہ جو کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتا لا سکتا اس کا معنی کہ آپ اللہ کی طرف سے لوگوں کو سنا رہے ہیں تو مت وہ لوگ یدع رسول النبی وہ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی المبی ان پڑھ نبی ہے اللہ جدون و مقتوب العدن فورات وہ نبی جس کو پاتے ہیں یہ لوگ مکتوبہ لکھا ہوا عند ہم اپنے پاس صرف طورات تورات طورات انجیل میں یعنی یہود و نصارہ جن کے بات چلے بنی سعیل کہ وہ اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتے ہیں آپ کا پانے کا معنی کہ آپ کا ذکر آپ کے متعلقہ تعلیمات آپ کی جو شریعت اور دین ہوگا آپ کی کیا تعلیمات ہوگی ان چیزوں کو لکھا ہوا پاتے ہیں تو انجیل میں اور یہ, یہ چیز بار بار قرآ کریم میں ذکر ہوئی ہے کہ رسول اکمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب کو کتابوں میں ذکر آنا آپ کا بیان ہونا اور اس کھلے اور واضح انداز سے بیان ہونا کہ جس میں کوئی تھوڑا سا بھی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو یہ عارفون ہوا یارفون اب نہ آؤں کہ کافر مشرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں تو اس کھلے انداز سے آپ سرسم کا اس میں ذکر موجود ہے اور اسی میں ان کہ اسی حوالے سے ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی وسلم جا رہے تھے آپ کے ساتھ ابو بکر عمر تھے تو آپ ایک یہودی کے پاس سے گزرے کہ جو یہودی تورات کھولے پٹ رہا تھا اور اس کا بیٹا جان کنی کی حالت میں تھا یعنی فوت ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو اس یہودی کو پوچھا ان شد کو بل لدی عندورات حل تجد کتاب ہی کہ صفاتی و مخرجی کہ میں اس اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ کے نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس نے تورات کو نادر کیا کیا تو اس طورات میں اس کتاب میں میرا میرے مترک پڑتا ہے میرے مطلب پڑتا ہے میری جو صفت بیان ہوئی ہے اور میرا جو نکلنا بیان ہوا ہے تو کیا تو اس چیز کو پڑھتا ہے تو اس یہودی نے اپنا سر ہلایا کہ نہیں یہودی نے اپنا سر ہلایا کہ نہیں اس میں آپ کا کوئی کر نہیں اور یہ تھی ان کی خباصت ان کی قباحت آپ سے رسم کے اوساف کو چھپانا تو جب اس نے سر ہلایا تو بیٹا اس کا جو فوت ہونے کی یعنی کہ جانکوری کے حالت میں تھا اس نے کہا ای ولدین ان طورات ان نج دفی کی ط صف تک و مخرجک مخرا جیودی لڑکے نے کہا کہ ہاں واقع اللہ اس ذات کی قسم اللہ کی ذات کی قسم جس نے تورات کو نازر کیا ہم ہاں واقعی آپ کا اس طورات اور انجیر میں آپ کا بیان پڑھتے ہیں آپ کا ذکر پڑھتے ہیں آپ کے صفت بیان پڑھتے ہیں صفت ہوئی ان کو دیکھتے ہیں اور ساد کیا کہتا ہے اشد اللہ الہ علی اللہ و اشد الّّا رسول اللہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللّہ کے اللّہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور آپ کے رسالت کے یہ ہے حق بات کے اعتراف کا اس کا پھل حق کے اعتراف کا پھل کہ جب اس یہودی لڑکے نے حق کا اعتراف کیا کہ واقعی تورات انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتے موجود ہیں آپ کا بیان ہے اللہ نے اس کو دنیا سے جاتے ہوئے اس کو اسلام کی نعمت سے نواز دیا صرف کلمہ ہی نہیں نصیب کیا کلمہ تو وہ نصیب ہوا جو ہوا لیکن اس سے پہلے ویسے ہی کافر تھا تو دنیا سے جاتے جاتے اس کو اسلام کی نعمت سے نواز دیا <تصفح> <تصفح> تو آپ نے کیا فرمایا جب وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ مانتے ہیں کہ عقیم یہودی یا عنعقیقم اس یہودی کو اپنے بھائی سے اٹھاؤ یعنی اس کو یہاں سے نکالو یہودی اس یہودی اس کی جواب باپ تھا یعنی اب یہ جو نوجوان جو فوت ہوا ہے اب اس کا اس یہودی قوم سے کوئی تعلق نہیں رہا کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام اختیار کرنے کے بعد اب وہ ہم مسلمانوں میں شمار ہو چکا ہے تو آپ نے پھر اس کا کفن دفن کا انتظام کیا اس کا جنازہ پڑا تو جو اس بات کی دلیل ہے کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات ان کے کا کتابوں میں ذکر کی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی طورات انجیل میں آپ کے متعلق جو صفت بیان ہوتی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بازاروں میں کوئی گھومنے والے کوئی شور مچانے والے نہیں ہیں آپ کو سنگ دل سخت دل نہیں ہے آپ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ معاملات کرتے ہوئے نرمی کا پہلو اختیار کرتے ہیں یعنی اس طرح کی طرح طرح کی وہ چیزیں جو کہ اچھی اور اعلیٰ صفات ہو سکتی ہیں اللہ تعالی نے آپ کی وہ صفتیں تورات انجیل میں بیان کی۔ ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ یہودیوں کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے جن کے اندر کوئی یعنی حق انصاف تھا تو وہ اس طرح کی صفتیں پڑھ کر ان کا اعتراف کرتے اور جس کے لیے اللہ نے ہدایت لکھی ہوتی وہ ہدایت قبول کرتے اور ایمان لاتے جن میں روم کا بادشاہ روم کا بادشاہ ہرقل بھی تھا اس نے جب آپ کا آپ کو اس کو خط ملا آپ کو آپ نے اس کو دعوت دی اسلام لانے کی اور خط ملنے کے بعد اس نے ابو سفیان سے بات چیت کی اور آپ سے متعلقہ معلومات لیں تو آخر میں ساری معلومات لینے کے بعد اور آپ کے جو آپ کے بارے میں جو تورات میں پڑھ چکا تھا انجیل میں پڑھ چکا تھا تفصیل تو اس نے دیکھ لیا کہ واقعی یہ وہ یہی وہ نبی ہے یہی وہ نبی ہے کہ جس کے بارے میں ہم پڑھتے پڑھتے رہے ہیں تو آخر میں کیا کہتا ہے کہ اگر میں آپ سرفر کے پاس ہوتا تو آپ کے پود ہوتا اور آپ پر ایمان لے آتا آپ پر ایمان لے آتا اس کی اس بات سے اس کی درباری ہماری جو پادی تھے بڑے بڑے وہ سارے بپرے کہ تو کیا بات کر رہا ہے کہ تو اس ان کے عربوں کے ان پڑھ نبی پر ایمان لائے گا کیونکہ ان یہود نصارہ کا کیا دعویٰ تھا کبھی وہ آپ کے نبی ہونے کا اعتراف بھی کرتے تو کیا کہتے ان نبی الامیین کہ تو نبی ہے لکھن ان ان پڑھوں پڑھوں کا نبی ہے کیونکہ عربوں کو کیا پڑ سمجھتے تھے کیا کہتے تھے کہ ان پڑھ امی ہیں عربوں کو امی کہتے ان پڑھ کہتے تو, تُو ان پڑھوں کو نبی ہمارا نبی نہیں ہے تو کہنے کا مقصد کہ اس نے یعنی قریب تھا اس لیے علماء مفماتیں ہیں کہ قریب تھا کہ ہرقل جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتا لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کی قوم کے سردار وہ اس چیز کو گبارہ نہیں کر رہے تو پھر سے اس نے یعنی آپ کی دعوت کو ٹھکرایا اور اپنے دین پر باقی رہا جام جمع رہا اور دنیا کے چند دن کی بادشاہت کو ان چیزوں کو جو ہے اختیار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کو اس کا سودا کر لیا تو اللہ سمات ال کے وہ نبی جو اپنی جس کو پاتے ہیں اپنے اپنے اپنے طورات و انجیل میں لکھا ہوا یا امروہ ہم بالمعروف آپ سرسم کی کیا صفات ہیں کہ آپ حکم دیتے ہیں نیکی کا اور نہا ہم انل کر اور روکتے ہیں برائی سے جو کہ ہر اصلاح کرنے والے کا سب سے اہم کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دینا اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائی سے ان کو غلط کاموں سے منع کرنا اور اگرچہ ہر مسئلے اور اصلاح کرنے والے کا یہ کام ہوتا ہے لیکن خصوصاً انبیاء کا نبیوں کا اللہ نے ان کو بھیجا ہی اسی لیے ہے اللہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا کہ جو بھی اللہ کی طرف سے نبی رسول آیا ہے اس پر فرد ہوتا ہے کہ اپنی امت کو ہر طرح کی وہ بات بتائے جس میں ان کی خیر و بلائی ہے اور اپنی امت کو ہر طرح کے اس شر سے بچائے اس کی تنبی کرے جس میں ان کے لیے کس طرح کا نقصان ہے اور جو اس بات کے دلیل ہے کہ نبی اکمل صلی وسلم کے آ جانے کے بعد یعنی آپ کی دی ہوئی تعلیمات جو دی گئی ہیں اس سے بڑھ کر کوئی خیر و بلائی نہیں ہے اور اگر آپ کی تعلیمات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم لوگ کر کے بعد میں آدمی کر رہا ہے تو سراسر وہ بدعت گمراہی ہے کیونکہ اگر اس کام کو جو کیا جا رہا ہے اس میں خیر و بلائی ہوتی تو سب سے پہلے آپ اس کام کو کرتے اس کی تعلیم دیتے تو آپ کے ان کے جو صفات اس میں سے کیا ہے یا امر بالمعروف کہ کے آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں مائن کر اور روکتے ہیں برائی سے مائیوح اللّہ طیبات اور آپ لوگوں کے لیے یح حلال قرار دیتے ہیں لہم ان کے لیے طیبات پاکیزہ چیزیں اگرچہ حلال و حرام کا اختیار لگ وہ ہے لیکن اللہ کے وہی کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے جو طیبات ہیں وہ حلال قرار دیتے ہیں اسے معلوم کیا ہوا کہ جو چیز طیب نہیں ہے جو خبیص ہے وہ حلال نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر طیب اچھی چیز کیا ہے وہ حلال ہے اللہ یہ کہ اگر اس کے کو حرام ہونے کی دلیل ہو یعنی ہر وہ چیز جو اچھی ہے پاکیزہ ہے ناپاک نہیں ہے اس کے کوئی ظاہری قسم کے کوئی اخلاقی دینی نقصانات نہیں ہیں اصل یہ ہے کہ وہ چیز کیا ہے وہ طیبات میں سے اور وہ حلال ہے وہ جائز ہے لیکن اگر کوئی چیز ناجائز ہے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ, کہ کون سی چیز ناجائز ہے اس کی کیا دلیل ہے تو آپ آپ کی صفات میں سے کیا ہے اور یہ خیل الرحمۃ یہ کہ آپ لوگوں کے لیے پاقیدہ چیزیں حلال قرار دیں گے اور یوں ہر رحم اور ان پر حرام قرار دیں گے کیا چیز خبائث یعنی گھٹیا گندی اور بیکار چیزیں خبیص اور ناپاک چیزیں ان چیزوں کو آپ لوگوں کے لیے حرام قرار دیں گے تو یہ قاعدہ کلیہ ہے بہت بڑا حلال و حرام کا کہ اگر آپ کو پتہ نہیں کسی چیز کے بارے میں کہ اس کا قرآن سنت میں کیا حکم ہوگا اور آپ کو پتہ چلانے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے تو آپ کس سے اندازہ کر سکتے ہیں اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو چیز ہے آپ کے سامنے یہ طیبات میں سے ہے یا قبائف میں سے ہے اگر طیبات میں سے ہے تو اصل یہ ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور اگر خوائف میں سے ہے تو اصل یہ چیز کیا ہے کہ حرام ہے بعض اوقات ایسی چیزیں یعنی کہ پیدا ہوتی ہیں ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کا قرآن و سنت میں خود کرنا ہو بہت سے لوگ آج کل سگریٹ نوشی کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ سگریٹ پینا حلال ہے حرام ہے اور اگر حرام ہے تو قرآن میں اس کی کیا دلیل ہے قرآن و سنت میں اس کی کیا دلیل ہے اب قرآن و سنت میں تو تب دلیل ہو کہ اگر آپ کے زمانے میں سگریٹ پی جاتی ہو اگر آپ کے زمانے میں سگریٹ پی جاتی ہو. یا آپ سے پہلے سے جاہریت میں کس طرح کا کام ہوتا تھا تو تب تو قرآن اس کا حکم بیان کرے احادیث میں اس کا بیان آئے لیکن جو چیز آپ کے زمانے میں جس کا وجود ہی نہیں تھا اور بعد میں وہ چیز ایجاد کی گئی اس کو پایا گیا اور اس پر لوگ چل پڑے تو پھر آپ اس کی دلیل قرآن سننے سے کہاں ڈھونڈیں گے لیکن قرآن سننے میں اگرچہ اس اس چیز کی دلیل جو ہے وہ نام سے اس کا ذکر نہیں ہے لیکن اس کا قاعدہ کلیہ دیا گیا ہے وہ قید خریہ یہ ہے آپ کے سامنے کہ ہر وہ چیز جو طیبات میں سے ہے اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے ہر وہ چیز جو خوایت میں سے اصل وہ کیا ہے وہ کیا ہے حرام ہے تو چنانچہ سگریٹ کو دیکھا جائے کیا وہ طیبات میں سے ہے جو سگریٹ پینے کے جن کو لت پڑی ہے وہ بھی نہیں کہیں گے کہ طیبات میں ہے کہ دودھ کا گلاس یا کوئی سیب مالٹا اللہ تعالی کی جو اچھی نیمتے ہیں پاکیزہ نعمتیں کہاں یہ اور کہاں سگریٹ تو ہر کوئی کوئی بھی یعنی کہ کیسا بھی آدمی کیوں نہ ہو اس بات کا اعتراف کرے گا کہ سگریٹ جو ہے وہ طیبات میں سے نہیں ہے تو طیبات میں سے نہیں پھر کیا ہوگا پھر خواص میں سے ہے پھر قبائص میں سے ہے پھر ناپاک ہے اور اگر خواہش میں سے ہے تو اس کے حرام ہونا ہونے کی دریل ہے تو باتیں ہیں خیل الرحم و وہ آپ حلال قرار دیں کہ لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزیں اور ہر ریموعیم الخباص اور ان پر حرام کریں گے ناپاک گٹیا گندی چیزیں وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ عَلَيْهِمْ اتار, دے گا اتار, دیں گا اتار دیں گے لوگوں سے ان کے بوجھ کس چیز کے بوجھ کے جو انہوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے سروں پر چڑھا رکھے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی ان کے اوپر جو ہے پابندیاں طرح طرح کی ان کے اوپر سختیاں طرح طرح کی ان کے دین کے اندر جو ہے وہ ان کے سخت یعنی احکامات کے جو ان کی اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر پڑے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کسی نے کس چیز کو حرام کرتا کیوں ان کے کسی گناہ کی وجہ سے تو طرح طرح کے ان کے ان کے اوپر جو بوجھ پڑے ہوئے تھے اپنے سر پر انہوں نے بوجھ ڈالے ہوئے تھے دین سے گناہ ہونے کی وجہ سے کتاب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہٹ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں آپ ان کے بوجھ ان سے اتارتے ہیں بوجھ اتارنے کا مانا کہ آپ وہ دین لے کر آئے ہیں کہ جو دین بڑا آسان دین ہے جس میں وہ بوجھ نہیں ہے جو سابقہ دینوں میں تھے ان سے آپ بوجھ اتارتے ہیں وغلال اغلال جمع غل کی اور اغلال کیا چیز ہے شکنجے بندن کہ جس میں انسان کو جکڑا جاتا ہے باندھا جاتا ہے تو وہ بندن وہ شکنجے کہ جس میں اللہ تعیقہ علیہم جو ان پر ڈالے گئے تھے جس میں وہ پڑے ہوئے تھے جس میں بندھے ہوئے تھے یہ بندن شکنجے کہاں سے آئے تھے اسر تو بوجھ تو وہ تھے جو لوگوں نے اپنے گناہوں اپنے غلط کاموں کی وجہ سے اپنے اوپر ڈالے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سزا کے طور پر طرح طرح کے بوجھ ڈالے گئے طرح طرح کی چیزیں ان کے لیے حرام کر دی گئیں اور یہ ان کے ساتھ سختیاں کی گئیں یہ سے بندن ان کے گمراہ کو ان قسم کے, کے ملاؤں کے ان کے گمراہ کو ان قسم کے, کے ملاؤں کے ان کے مرشد و لیڈرز ہوتے جنہوں نے ان کے دین کو سخت بنا رکھا تھا اور ان کو جگڑ رکھا تھا دین کو اس انداز سے سخت بنا دیا کہ جس میں انسان ایسے جیسے جکڑا ہوا ہو حالانکہ اللہ کا دین بہت آسان ہے اللہ کا دین ہمیشہ جو بھی ہو وہ آسان ہوتا ہے اور خصوصاً دین اسلام کہ وہ آسان ہوتا ہے لوگوں کی مزاج ان کی فطرت ان کی تق... ان کے اپنے استطاعت کے مطابق ہوتا ہے لیکن لوگ ہیں کہ اپنے اوپر سختیاں کر کر کے بادہ خود یا ان کے ملہ اور مرشد جو ہیں گمراہ کن قسم کے ان کے اوپر سختیاں کر کے دین کو مشکل بنا دیتے ہیں ورنہ اللہ کا دین آسان اور یہ چیز ہم اپنے دین اسلام کے حوالے سے دیکھیں کہ کس کے انداز سے لوگوں پر سختیاں کی گئی ہیں بے جا قسم کی ہاں بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ نے حکم دیا ہے جن کے کرنے کا اور جس میں یعنی کہ پابند کیا ہے لوگوں کو اور خصوصاً عقیدے کے حوالے سے ان چیزوں کے حوالے سے لیکن بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے یہ گڑھ بنا رکھی ہیں کوئی چیز فرد کر لی کوئی واجب قرار دے دی کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا تو اس انداز سے اپنے اوپر طرح طرح کے بوجھ ڈالے اور طرح طرح کے جگڑوں اور بندروں میں اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے تو آپ صلی کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو ان جکڑوں بندوں سے نکالنا ان کے سروں پر جو بوجھ پڑے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ان گناہوں کو ان بوجھوں کو اتارنا اور یہ اتارنے یا بندوں کو کھولنے کا معنی کیا ہے کہ اللہ کا وہ آسان دین جو اللہ کے نبی اصل ہم لے کر آئے ہیں اس پر چلنا میں یا ہوں ان کے ان سے اتارے اصلاح ہوں ان کے بوجھ بل اغلا الطقہ التعلم اور وہ توق اور بندھن اور جکڑ بندیاں جو ان کے اوپر ڈالی گئی تھیں فلطین آ منو بھی ہی و از روح ہُو و نسروح پس وہ لوح جو آپ پر ایمان لائے آپ صلی پر ایمان لائے اور آپ پر ایمان لانے کا مانا کہ آپ کی جو بھی دی ہوئی تعلیمات لائے ہوا دین ہے اس سبھی سب پر اس سبھی سب کو تسلیم کرنا قبول کرنا کہ آپ پر ایمان لائے وہ ازروح ہو اور آپ کی عزت و توقیر کی ازروح ہو آپ کی توقیر عزت کی آپ کا ساتھ دیا پنسروح ہو اور آپ کی مدد کی بت ان نور اللہ اور اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ نادل ہوا پہلے لفظ میں کیا آپ پر ایمان لائے ایک آدمی نے کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اش اللہ واش المحمد اللہ ابدول کہہ کر ایمان لایا آپ پر ایمان لانے کے ساتھ آپ کے اس کے اس کے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے بڑی عزت ہے بڑی توقیر ہے اور کبھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور آپ کے دین کے لیے اس کے لیے یعنی مدد کرتا ہے اس کے لیے قربانی دیتا ہے لیکن آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر نہیں چلتا آپ کے لائے ہوئے دین پر نہیں چلتا تو اس کے سارے کچھ جو ہے اس کا ایمان کا دعویٰ اس کے محبتیں اس کی ہر چیز بیکار ہے جب تک یہ ساری چیزیں نہ ہو ایمان بھی ہو آپ کی محبت عزت توقیر بھی ہو آپ کی اور آپ کے لائے ہوئے دین کی سنت کی مدد بھی ہو اس کو غالب کرنے میں پھیلانے میں اور خود بھی آپ صل کے لائے ہوئی تعلیمات پر چلتا ہو وہ تباء الور اللہ اور ان اتباع کی پیروی کی ہو اس نور کی جو آپ کے ساتھ نادر ہوا آپ کے ساتھ کیا نور نادل ہوا قرآن کریم اور قرآن کریم کو اللہ نے جگہ جگہ پر نور کا رام دیا ہے وہ ہمارے جو نور بشر کی نور بشر قوم کا جو چکر چلتا ہے جھگڑے چلتے ہیں وہ ان کا بھی یہی دلیر ہے وہ بھی اسی آیت کو دریر بناتے ہیں لقت جاق مہی نور کتاب مبین کہ نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین صاحب اللہ علیہ وسلم قرآن ہے حالانکہ وہاں پر بے نور سے مراد قرآن کریم ہی ہے اس لیے کہ اگلی آیت میں اللہ کیا ہے یہ دیب اللہ کہ اللہ اس نور سے اس کتاب مبین سے ہدایت دیتا ہے اس ایک چیز سے بہی کے مانی ہاکیر ایک شخص ایک شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے ایک چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ اللہ اس ایک چیز سے ہدایت دیتا ہے وہ ایک چیز کیا ہے وہ قرآن ہے جس کو اللہ نے نور کرام دیا اور یہاں پر دیکھے واضح طور پر اللہ النور انزل نور اللہ اور آپ سر نازل ہوا اس کی پیروی کرتے ہیں اولا اکافل تو اللہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب پانے والے ہیں کہ آپ کے اوپر ایمان لانا آپ کی عزت و توقیر کرنا آپ کی مدد کرنا آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد کرنا آپ کی سنت کو پھیلانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وہی اس قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونا اتباع کرنا ہے اس کی اور اتباع کرنے کا معنی کہ اس کے ایک ایک حکم کو لے کر چلنا اس کے پیچھے چلنا اللہ ماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہ صفتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے کامیابی پانے والے ہیں تو آج کہتے ہیں